اور لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ لوگ رمضان المبارک میں تراویح تو نہیں پڑھتے اور کچھ افراد تو نماز ہی نہیں پڑھتے لیکن روزہ رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا روزے کی اپنی حفاظت پر کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں کیا یہ روزہ اس طرح رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس بارے میں روشنی فرما دیجیے جزاک اللہ خیر آ, منیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب اگر میں دوں گا تو ممکن ہے وہ روزہ رکھنا بھی چھوٹے تو <سؤال> کہ وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر پھر روزے کا زیادہ نہیں تو میں روزہ بھی نہیں رکھتا آج کل ہمارا گھر جو ہے نا وہ منفی سوچ زیادہ سوچتا ہے مثبت سوچ کی طرف سمجھ جاتا ہے حقیقی مسئلہ تو یہی ہے کہ جو دماغ نہیں پڑتا اس کا کوئی عمل بھی کبھی نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ کہار نماز نہیں پڑھتے روزے کا کوئی فائدہ وہ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا کہ جی میرے روزے کا فائدہ ہوگا وہ گا کہ میں پھر روزہ رکھوں کو فائدہ نہیں تو رکھوں گی تو مسئلہ تو یہی ہے کہ نماز ضروری ہے اور دوسرا تراوی رات کی عبادت ہے روزہ دن کی عبادت ہے تراوی اور نماز کا روزے کا آپس میں یہ کوئی ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ پراوی نہیں پڑھی تو روزہ نہیں رکھیں گے یا کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تو تراوی بھی نہیں پڑیں گے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مجد نے تم پر رمضان کے دنوں کے روزے فرض قرار دیے رات کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت قرار دے دیا لہٰذا یہ علیحدہ عبادت ہے روزہ علیحدہ عبادت ہے یہ نہیں کہ آدمی نے سفر کرنا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو رات تو کہتے ہی نہیں پڑھتا چونکہ صبح کو میں نے روزہ نہیں رکھنا یہ نہیں ہو سکتا یا پراوی کسی وجہ سے آدمی نہیں پڑ سکا مسافر ہے یا بیمار ہے فرض پڑ لیتا ہے تراوی نہیں پڑھ سکتا تو کہیں راط راعت کو راگی پڑی جائے گا میں روزہ بھی نہیں رکھتا یہ بھی نہیں ہو سکتا روزہ اپنی جگہ علیحدہ عبادت ہے تراوی اپنی جگہ علیحدہ عبادت ہے نماز اپنی جگہ علیحدہ عبادت, عبادت ہے اگر نماز میں کمی ہے تو روزہ تب بھی نہیں چھوڑنا چاہیے روزے کو رکھنا چاہیے اگر روزے میں کمی ہے تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے یہ ساری کمیاں کتایاں اللہ مجد مجید کریم فرما دے گا لیکن اگر آدمی ایک ایک نیکی کو چھوڑنے لگے تو پھر یقیناً وہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تو اس لیے جو نماز نہیں پڑتا وہ روزہ تو ضرور رکھے لیکن ساتھ نماز کو بھی پڑھا کرے کیونکہ اصل سب سے سب عبادتوں کی مومن کے ہونے پر بعد سب عبادتوں کی ماں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں یا سب عبادتوں کا تھر جو ہے وہ نماز ہے نماز نہیں ہے تو کوئی چیز اور جو عمل ہے وہ قبول نہیں ہوتے لیکن اگر ہم اسی کے کہیں تو لوگ دوسرے عمل کرنے بھی چھوڑ دیں گے عجیب سا ذہن لوگوں کا بن گیا ہے جہاز کو کہیں کہ روزے بھی رکھیں کوشش کریں ترابی بھی پڑھیں نماز بھی پڑھیں لیک لیکن اگر ایک عبادت چھوٹتی ہے تو دوسری اس وجہ سے نہ چھوٹے کہ میں نے یعنی اثر نہیں پڑی تھی تو بغیر بھی میں کیوں پڑوں اگر اثر چھوٹ گئی ہے تو بغرب بھی پڑے اصل تو پھر قذاثی لیکن اب نہ چھوڑ دیں اس لیے استحاظ سے تو کمی نہیں کرنی چاہیے اپنی طرف سے تو پورا کرنا چاہیے اللہ دلہ نئی دو کہ ہماری کمیوں کو ماں فرمائے یہ حسین حسن حسان رضا بھائی ہیں حسین <تصفح>